اے آمان وال! تم نے جو کوئی اپنی دہ سے پھرے گا تو انقرب اللہ اسی لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا مسلمانوں ہے پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنی والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے